السلام عليكم ورحمه <تصفح> <تصفح> الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله سميع العليم من <الرجيم> بسم الله الرحمن الرحيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا وَقَالَ تَعَالَى وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما انا بمشرككم وما انتم بمشركي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين رب العالمين شيطان الله تعالى آدم علیہ السلام کی اطاعت کے اظہار کے لیے سجدہ کرنے کو کہا یا جھکنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا اور اس کے لیے جو اس نے قسم کھائی ہے وہ لما کہتے ہیں کہ اس نے قسم کا حق ادا کر دیا اس نے فرمایا فا بے اس جاتی کا تیری عزت کے سبب پس فا فا شرتیا ہے کوئی جزا ہونی چاہیے فا د اس جاتی کا تیری غیرت تیری خودداری تیری بے نیازی کے سبب میں انہیں اغوا کروں گا اور اس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فیل کو جواز بنایا جس میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ جنتی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اور یہ جہنمی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں فلا بالی آئی ڈونٹ کیئر جہاں جہن اللہ کا کیا نقصان تو وہ جو اللہ نے اختیار دیا اور بے نیازی برتی اگر وہ جبرن جنت میں سب کو لے جانا چاہتا تو جس طرح سورج کو شیطان نہیں نا پھسلا سکتا اس کے رستے سے انسان کو بھی پھسلانا اس کے بس میں نہ ہو یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے خودداری کا بے نیازی کا مظاہرہ کیا ہے من من المن شاف جس کا دل کرے مسلمان اور جس کا دل کرے کفر کرے اما شاکرن کرن و یہ اللہ کی بے نیازی کا اظہار خودداری کا اظہار ہے اللہ تعالی نے بھی اپنی رحمت کو ماں باپ کے پیار سے ناپا ہے یعنی ماں کا پیار وہ پیمانہ ہے جس سے اللہ نے اپنی محبت کو ناپا جو وہ انسان سے کرتا اور میں 99 ماں سے زیادہ ماں وہ پیمانہ ہے جس کا پیار کو اللہ تعالی نے میں یہ ٹیپ کے طور پر استعمال کیا ماں باپ یا تو پن پوائنٹ کر کے کہ کہیں کہ بھائی فلاں بیٹا ہمیں اتنے پیسے بھیجے پھر تو وہ بیٹا بھیجتا رہے گا لیکن وہ جب یہ کہہ دیں بیٹا تم اپنا کھاؤ کماؤ اپنا بناؤ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دل کرے تو کبھی ہمیں بھی بھیج دیا کرو اب بیٹا جو ہے وہ لاپرواہے یہ وہ بے نیازی ہے ماں باپ کی خودداری ہے ان کی اپنی اولاد کے پیچھے جو ہے وہ میں لے کے کشکول اگر پھروں تو میں غیروں سے کیوں نہ مانگ لوں اگر مانگ کے لینا ہے تو اپنی اولاد سے کیوں مانگ کے لوں بھر بغیر سے لے لوں اولاد کا کام تو یہ ہے کہ جس طرح بچپن میں کماربا بیانی سگیرہ بچپن میں بغیر ان کے ڈیمانڈ کیے ماں باپ ان کے اسیس کرتے تھے ان کی ضرورتوں اس طرح اولاد بغیر ماں باپ کے مانگے ایس کرے ان کی ضرورتوں کو بیوی کھاتی ہے ماں روٹی نہیں کھاتی کاغذ کھاتی ہے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے دو دن اوپر نہیں خرچے کے جانے دیتے ماں کو اس سال میں پانچ سو ہزار بھیج دیا تو بڑی تلوار ماری ہے تو یہ خودداری ہوتی ہے ماں باپ کے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا کام تھا اس کا کہ وہ لازمن کہتا نہیں تم سارے جنت میں آؤ اور پھر آ کے یہاں تم ووٹ دو گے میرے حق میں تو میں جو ہے وہ مالک الملوک بنوں گا اللہ تعالیٰ کا ہم سے کوئی کام جڑا ہوا نہیں وہ بے نیاز فرمایا تم سب تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردے زمین والے آسمان والے سارے ایک فاجر فاطف کے دل کی طرح ہو جائے سارے فاجر فاطف میری مملکت کے اندر رائے کے دانے کے برابر کمی نہیں کر سکتے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یا ابن آدم اے آدم کی اولاد تم ابھی اس حیثیت میں نہیں پہنچے کہ مجھے کسی قسم کا تم کسی طریقے سے ہرٹ کر سکو یا کسی طریقے سے نقصان پہنچا سکو اور تمہارے پہلے پچھلے زندہ مردے زمین والے آسمان والے سارے مل کے ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں سارے ابو بکر صدیق رجحان کی طرح نیک ہو جائیں مجھے نہ پانی دے سکتے تمہارے نیک ہونے سے میرا نفع جڑا ہوا نہیں یہ تمہارا جڑا ہوا اور تمہارے بد ہونے سے میرا کوئی نقصان تمہارا نقصان جڑا ہوا لہذا نیکی کرو تو میرے اوپر احسان کر کے ہمیں نیکی کی ہے لہٰذا اب ہماری یہ ڈیمانڈ ہے یہ پورا مینوج ہے یہ پورا کرو آپ منجاب الحسا نہ جو نیکی لے کے آئے اپنی ذات کے پلا ہوا شروع ہے فمن تدا فہ نما یا کدیل جو ہدایت پہ چل رہا ہے اپنی ذات کے لیے چل رہا ہے کسی پہ اس نے کیا احسان کیا وہ منظما یا دلو والا جو گمراہ ہوگا وہ خود خائی میں جا کے گرے گا اللہ کا اس کے ساتھ کیا نقصان تو پروردیدار کی وہ بے نیازی فضے کا پروردیدار تیری اس خودداری کی وجہ سے تیری اس خودداری کے سبب لوگ اگر تو جبرن لازم کر دیتا ہے ان کا جنت میں جانا تو میرا باپ بھی نہیں ان کو گمراہ کر سکتا کیونکہ تو نے بے نیازی برتی ہے ٹھیک ہے جو چاہے جنت میں جائے جو چاہے جہنت میں جائے اور اس میں اللہ انٹرفیئر نہیں کرتا جب تک بندے کے اندر انابت پیدا نہ ہو میں نے بار بار آپ کو کہا ابراہیم نے باپ کے لیے مانگا نہیں دیا جب تک باپ نہ مانگے دین کے معاملے میں بڑا اللہ تعالیٰ خوددار ہے غیور ہے دنیا بن مانگے دیتا ہے, اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے دین آن حضور صلی اللہ عل روتے رہے ابو طالب کو نہیں دی نو روتے رہے بیٹے کو نہیں دیا لو تلیہ السلام کی بیوی بی کو نہیں ملا ملنے لگا تو آسیا کو مل گیا جو فراؤن جیسے کافر کی بیوی بی خود کو بلا دیتا دین کے معاملے میں اللہ کے خودداری منسا فلے من وہ منصا فلے تو پروردگار تیری اس خود اور تیری اس بے نیازی کی قسم میں نے غوا کروں گا یعنی مجھے ایک موقع مل گیا ہے تو نے رستہ چھوڑ دیا ہے اگر تو میرا رستہ رو کے کھڑا ہو جاتا پھر تو میں یہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک اب اس کے لیے دو باتیں اس نے اقرار بھی کی ہے اور اللہ تعالی نے یہ بات کہی بھی ان عجبادی لئی سال کا علیہ سلطان شیطان نے خود بھی کہا و کان علی علیکم کو من سلطان اور یہ کن سے کہہ رہا ہے ان سے جن پر جہنم واجب ہو چکی و کال شیتان لما قضی الامر جب معاملہ چکا دیا جائے گا عدالت برخاست ہو جائے گی فیصلے سارے ہو جائیں گے اس وقت شیطان کہے گا خطاب کرے گا وہ جو سامنے کھڑے ہوں گے لیفٹسٹ بائیں ہاتھ والے صاب الشمال ان سے کہے ان اللہ وعدم واد وعدہ حق اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے سچے تھے واد تو تو میں نے تم سے وعدے کیے اور ان کے خلاف کیے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں اور کیوں کیے وہ یہ وعدے تم سے ما کان علی علیہ سلطان میرے پاس تمہارے خلاف تمہیں برکانے بڑ کے لیے بھٹکانے کے لیے پھسانے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں دی. لہذا میں نے چارے کے طور پر استعمال کیا ہے، وادوں کو مل کو من سلطان ما کان لی علیکم من سلطان ما عبادی صلی کالین سلطان سلطان عربی میں دلیل کو بھی کہتے ہیں. اگر تمہارے پاس سلطان ام تمہارے اس دعوے کے حق میں کوئی دلیل تمہارے پاس ہے فالتوب کتابیں کو من کو تم ساتھ دیتی سلطان دلیل کے تو شیطان کے پاس بندے کو برائی پر آمادہ کرنے کے لیے دلیل کوئی نہیں ہے لا ولا واخن نہ تو بدن پر اسے کوئی استحقاق حاصل ہے کہ کسی کو زبردستی دھکا مار کے مسجد سے نکال دیں اللہ نے تحفظ دیا انبازی لے سا لگا لے اس میرے بندوں پر جبر نہیں کر سک لا کالبن آپ کے قالب پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا کہ کسی کو گسیٹ کے گاڑی میں ڈالے اور جا کے سنمے میں گھسا دے یا باہر میں لے جا نہیں کر سکتا یا کوئی مسجد میں آیا اور سیڑھیوں پہ شیطان کھڑا دھکے مار مار کے نکال رہا وہاں سے برا قالب پہ اس کا بس نہیں چلتا اور دلیل اس کے پاس کوئی نہیں مثلا کسی آدمی کو نماز سے روکنے کے لیے وہ کیا دلیل دے گا کہ نماز فرد نہیں جو نہیں پڑھتا وہ بھی کیا کہتا کپڑے پلی ہے یہ کہتا ہے کہ نماز فرد نہیں ہے میں نہیں مانتا نماز کچھ نہیں ہے کہتا ہے یار تم چلو میں میرے ذرا کپڑے پلید یا یہ کہے گا میں صبح نہا دھو کے شروع کروں گا آمدھر. اس کا مطلب ہے دلیل کوئی نہیں کسی آدمی کو زنا پر برآمادہ کرنے کے لیے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اچھا کام ہے اچھا کام ہے تو اپنی ماں بہن کے ساتھ کیوں نہیں ہونے دیتے اچھی چیز تو سب سے پہلے اپنوں کے لیے سوچنی چاہیے یہی بات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہی تھی کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ پھوپی کے ساتھ یہ کام ہو فرمایا نہیں تو فرمایا کہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں بہنوں اور پوپیوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہی ہو ہر عورت کسی کی ماں ہوتی ہے کسی کی بیٹی ہوتی ہے کسی کی بہن ہوتی ہے اپنی کو کوئی گھور کے دیکھے تو گھر تک تمہیں بخار چلا رہا ہے کیسے دیکھ رہا تھا جب تم کسی کو گور کے دیکھتے ہو پورا اسکین لیتے ہو اس وقت تمہیں کوئی خیال نہیں آتا کہ اس کے دل میں بھی کیا گزرے جس کی بیٹی ہے جس کی بہن ہے تو دلیل کوئی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ آپ سے آ کے جناب ہاتھ ذرا کہ بیٹھ کے میں تمہیں دلیل دیتا ہوں کہ نماز مت پڑھو نماز ٹھیک چیز نہیں دلیل سے نہیں روکے گا کیا پھر کرے گا کوئی نہ کوئی ڈوز تو اس نے دینی سائیکولوجیکل ڈوز دیتا ہے وہ ڈاکٹر از جو ہے وہ مریض کو پاس مریضوں کو جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک پانی والا انجیکشن لگا دیتے مریض سمجھتا بس درد مارنے والا انجیکشن لگ گیا مطمئن سے سو جاتا ہے سائیکلوجیکل ڈوز ہوتی وبا تو کون تو میں تو تمہیں وہ سائیکولوجیکل ڈوز دیتا رہا اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر اخلاق تو تو پھر وہ ٹریپ کیسے کرتا ہے انسان کو اغوا کرنے کے لیے اس کو پھسلانے کے لیے کن ذرائع کو اختیار کرتا ہے کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے دیکھیے انسان نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا ایک انسان کا یہ بائیولوجیکل بدن ہے دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں آنکھیں ہیں زبان ہے میدا ہے جگر ہے گردے ہیں فلاں ہے فلاں ہے فلاں یہ ہر حیوان کا ہوتا ہے گائے کا ہوتا ہے بکری کا ہوتا ہے دیگر چیزوں کا بھی ہم بھی سانس لیتے ہیں وہ بھی سانس لیتے ہیں ہمارے بھی انٹرنل آرگنس ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں لیکن انسان بنتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وال خلق نل انسان فا خلق نل کاتا مودگاتا ایزام انفا کَ ایزام یہاں تک تو بکری کے بچے کے ساتھ بھی ہوتا ہے گائے کے بچے کے ساتھ بھی ہوتا ہے بلی کے بچے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے فرمایا ہو خلق ناخر پھر ہم اس کو ایک دوسری کریشن میں تبدیل کر دیتے وہ جو مہمان آتا ہے نا چوتھے چلے میں جب روح روح رحمانی فنفق تو فیم روحی وہ روح جد جاباتی ہے ان دونوں کے کمبینیشن سے ایک تیسری چیز تیار ہو جاتی اس کا نام ہے انسان ورنہ زندگی تو پہلے دن سے ہی بچے میں ہوتی ہے اگر اس میں زندگی نہ ہو اس کیڑے کے اندر تو پروسیس رک جاتا ہے. زندہ تو وہ پہلے دن سے ہوتا ہے, مرتا کا چوتھے چیلے سے پہلے وہ زندہ ہوتا ہے. چودہ یعنی تین یا چار ہفتے کا پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ جی یہ زندہ ہے یا نہیں وہ دھڑکنا ہوتا ہے یہ کا لائف اس کے اندر پہلے دن سے ہوتی ہے ایک لمحے کے لیے بھی درمیان میں اس پر موت تاری نہیں ہوتی باپ کی پشت سے لے کر جو سفر جاری ہوا زندگی کا سفر جاری وہ بایو لوجیکل لائف چوتھے مہینے میں کون آتا ہے کس طرح آتا ہے بولے روح منم رمبھی کو ماہی تو مدیلا اس چیز کو تم نہیں سمجھ سکتے وہ کیا چیز ہے طرح سے دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان وہ روح رحمانی وہ امر ربی انسان بن جا انسان بن جاتا اس کا نام روح اور یہ حیوانی جسم بایولوجیکل جو چار مہینے پہلے سے بن رہا ہوتا یہ دو آنے والا سوار ہے اور یہ اس کی سواری ہے یہ گھوڑا ہے اس کا اس کو لے کے اس نے منزل کی طرف چلنا ہے اگر یہ منزل سے بھٹک جائے تو اوپر والا کچھ نہیں کر سکتا پاؤں اس کے زمین پر کوئی نہیں ہوتے اگر گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو گھوڑا اپنی مرضی سے چاہے تو کسی گھٹ میں اسے گرا دے چاہے تو کسی دریا میں جا کے گرا دے روح سوار ہے بدن سواری ہے اب شیطان کیا کرتا ہے روح رحمان کی طرف سے آئی ہے اسے بھٹکا نہیں سکتا بھٹکاتا کس کو ہے گھوڑے کو کیا دکھاتا ہے چارہ دکھاتا ہے جو اس کی پسند ہے آپ گھوڑے کو دور سے چارہ دکھائیں وہ آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے آپ اس کو دکھاتے, دکھاتے دکھاتے دکھاتے کمرے میں جا کے بند کر دیں اسی طرح پکڑتے ہیں نا لوگ گائے بکری کو شیتان دکھاتا ہے والا او منی انا ہم میں تمنا پیدا کروں گا چارے کے طور پہ سامنے رکھ یہ شروع ہو جاتا ہے اس کے پیچھے چلنا اگر روح کے ہاتھ میں لگام نہ ہو اس بدن لوگام چھوٹ جائے یہ بے لگام ہو جائے آیا آن بول انسان ہو آئی یوتر کا سدا نے یہ سمجھا کہ اس کو شترے بے مہار چھوڑ دیا جائے تو شیطان اس کو چونکہ یہ مٹی سے پیدا ہو اس کے تقاضے بھی مٹی والی چیزیں کو بڑا اٹریکٹ کرتی یہ کمہار ہے کمہار ہم نے وہ کہانی سنی ہے شہزادہ یونان کا آیا تھا سونی مہیوال والی یہ کیا ہے ان میں یہ کیا کمبینیشن ہے کہانیوں کے اندر سیف الملوک شہزادہ ہے مہیوال شہزادہ ہے پنو شہزادہ ہے یہ شہزادہ کون ہے یہ روح ہے ربی ہے اس کا تعلق بادشاہ ہے یہ بدن کم ہے مٹی کا برتن بناتا ہے شہزادے نے اپنا سب کچھ اسی کے پیار میں کھپا دیا پھر اسی کی مجھے چرانے لگ گئے یہ کیا ہے آئے کس کام کو تھے اسی کے چکر میں پڑ گئے تو اور آپ نے دیکھا کہ ان میں سے کسی کا بھی توڑ نہیں چڑھا ہے اسی طرح انسان بنتا بنتا بنتا جب وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ بس اب میں منزل کے پاس پہنچ گیا ہوں رن آؤٹ ہو جائے کسی کی پوری نہیں ہوئی کوئی پھر دریا میں ڈوبا پتا چلا جی وہ دریا میں ڈوب گیا ڈوبتا کون ہے بدن ڈوبتا مٹی کی چیزیں مٹی میں مل جاتی یہ تو شہد ہے یہ تو چلا جاتا ہے مٹی ہمیں اٹریکٹ کرتی مٹی کے نقشے بنا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے آپ مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو آپ مچھلی کو اگر پکڑنا چاہتے ہیں تو کانٹے پہ وہ چیز لگائیں گے جو مچھلی کو پسند ہے نہ کہ وہ لگائیں گے جو آپ کو پسند ہے مجھے آئس کریم پسند ہے میں اس کانٹے پہ آئس کریم ہی لگا سکتا مجھے وہ تکلا لگانا پڑے گا وہ گوشت کا ٹکڑا لگانا پڑے گا اس لیے میں نے مچھلی کو شیتان کانٹے پہ وہ چیز لگاتا ہے جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے کھینچتی اور اب کیا ہے وہ انسان کو ایکسرسائز کرواتی کہ جب شیتان چارا سامنے رکھے تو لگام انسان کے ہاتھ میں ہو اور وہ اس کو قابو کر سکے جب ہمارے یہاں جنگی مشقیں ہوتی ہیں اس میں اپنی فوج میں سے ایک حصے کو دشمن کی فوج کرار دے دیا جاتا یہ تمہارا دشمن یہ فاکسی لینڈ ہے یہ فلاں لینڈ ہے دیکھتے ہیں کون زیادہ گین کرتا ہے کون زیادہ مورچے تباہ کرتا ہے باقاعدہ دونوں طرف سے فوج یوز ہوتی ہے باقاعدہ اس کے نقشے بنتے ہیں اسٹریٹجیز بنتی ہیں اور اس کے بعد جی ایچ کیو میں چیک ہوتا ہے کہ کس کا جو ہے وہ ہم دشمن کی فوج سے ہارے یا ہم آگے بڑھے یہ روزہ کیا ہے یہ جنگی مشک فلاں وقت سے فلاں وقت تک کھانا پینا تمہارا دشمن ہے تمہاری اپنی بیوی کے پاس جانا تمہاری وہ دشمن ہے گھر کے اندر وہ چیزیں جو کل تک ہماری اپنی تھی اللہ نے کہہ دیا اب یہ آرام ہو گئی اب یہ دوسری چیز آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے یہ جنگی مشق کروائی جا رہی پتہ چلا بھائی اللہ کے حکم سے آدمی پانی پینے سے رک گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ آدمی اب کل شراب نہیں پیئے گا شیطان اس کے سامنے لا کے رکھے گا بھی شراب نہیں پیے کیوں کنٹرول حاصل ہے جب پانی سے رک گیا ہے جو دن میں دس گلاس پیتا ہے شراب سے تو رکنا چاہیے یعنی نتیجہ اس کا یہ نکلنا چاہیے اگر کھانا خراب نہیں رکتا تو وہ سمجھا نہیں کہ روزے کا مقصد کیا اپنی بیوی سے رک گیا ہے اس کے کہنے سے تو غیر سے نہیں رکے گا زنا سے نہیں رکے گا رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے روزے کے نتیجے لال رکھتا تاکہ تمہارا تکویاں ہو کہ تمہیں ٹیوشن کروایا جا رہا ہے ایکسرسائز کروائی جا, کروا جا رہی حج میں یہی ہوتا ہے حج میں جاؤ آدمی تھکا ماندا بھی ہوتا ہے ویسے بھی آدمی جب تھکا ہوا ہو تو چڑچڑا ہو جاتا ہے فرمایا مینار سے چلو ارفات ارفات میں چل, چل چل چل چل کے پھر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آدمی خود ایک سو ساٹھ پہ گاڑی چلانے کا آدھی وہاں پہ گیئر میں بس چل رہی ہے چلتی ہے پھر رک جاتی ہے دھواں آ رہا ہے ڈیزل کا ادھر سے ادھر سے آدمی نایا بھی نہیں ہے یہاں دو دفعہ گسل کرنے کا آدی ہے وہاں نہایا بھی کوئی نہیں ہے بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے اس میں اگر کوئی ساتھ والا تنگ کرے آدمی کو تو آدمی کو پیسہ دے کے لڑائی کرتا ہے لیکن کیا فرمایا فرمایا لاج دالا فی الحال لڑنا نہیں ہے دل کرے گا تمہارا لڑنے پر موسم بھی ہوگا لڑنے کا ہر ملک سے لوگ آئے ہو تو کون آئے گناگار ہی آئے ہیں ہر ملک سے گناگار اکٹھے ہو کے آئے ہوئے وہاں ہر آدمی اپنی جگہ بڑا پھنے خان ہے اور ان لوگوں میں تمہارے مزاج کے خلاف دیر ساری باتیں ہوں کوئی تمہارا حق مار لے گا کوئی تمہیں لیٹنے کے لیے کم جگہ دے گا جو کوئی تمہاری باری ہوگی تو آگے ہو کے پانی لینا شروع کر دے گا تم نے کیا کرنا ہے لاج دال فی الحاد نہیں ہم جاتے ہیں حاجی ہو کے آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ لڑائی منا بھی ہوتی ہے عرفات میں بھی ہوتی ہے مکے کے اندر بھی ہوتی ہے طواف کرتے ہوئے بھی ہوتی ہے بس کے اندر بھی ہوتی ہے جو پانچ دس پندرہ بیس آدمی چودہ آدمی بس میں جاتے ہیں واپس آتے ہیں اس کا منہ سیچے سے ادھر ہوتا ہے اس کا منہ سیچے اترتے ہیں سلام بھی کوئی نہیں کرتے کیا ہوا پتا چلا حاج کر کے آئے تمہیں بھیجا کس لیے تھا لاج دال فی الحال یہی تو ٹریننگ دینے بھیجا گیا اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ اپنے مطالبات کو دبانا سیکھ کسی کا اکرام کرنا سیکھ بلاج لے کر جاؤ خیر تکوا اور بہترین چیز ساتھ لے کر جانے والی تقوی ہے وہی وہ ہم لے کر نہیں جاتے جو چیز بھی ہم لے کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دس سے میں مار کے وہاں سے بے نماز ایک نماز ایک لاکھ ضرب لگ گیا نا تو گنا اس کے ساتھ بھی وہ کھائے گا کہ نہیں کھائے ضرب ایک لاکھ کھائے گا حرم کا گنا بھی عام زمین کے گنا کے بنسبت نسبت زیادہ ریٹ لگتا ہے تو یہ جو مشقیں کروائی جاتی یہ اس لیے کہ صاحب آپ کا جو آپ کی جو روح ہے وہ آپ کے بدن پر حاوی رہے نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا کروا دی باندھ لو ہاتھ آپ نماز میں بڑی خارش ہوتی ہے داڑھی میں ہو رہی ہے مونچھوں میں ہو رہی ہے آدمی کو بار بار شک ہوتا ہے میری سے چھوٹی تو نہیں ہوگی پھر ایسے کر کے دیکھتا ہوں. داڑی کے بارے میں عام طور پہ شک رہتا ہے شاید یہ کم ہو گیا زیادہ ہو گیا کر کر کے دیکھتا رہتا ہوں کیا ہی اسی سے تو روکا گیا تھا کہ جب آدمی پہ پابندی لگتی ہے جس چیز کی لگتی ہے اسی چیز پر دل کرتا میں نے کہا تھا کہ رمضان میں آدمی جو ہے وہ پاگل ہوا ہوا ہوتا ہے اب میں بس یہ روزہ کھولنے کی دیر ہے پھر پیپسی بھی لے آ کے پیوں گا پھر سیون آپی پھر ملک شیک بھی بناؤں گا پھر پکوڑے پھر سموسے اثر کے بعد دھکے کھاتا ہے دکانوں کے کیوں کھاتا ہے پابندی لگی گی اب کیوں نہیں جاتے اثر کے بعد یہ بدن وہی نہیں اور امتحان یہ تھا کہ اس تقاضے کو دباؤ اور ہم چل پڑتے ہیں مطلب تو کوئی نہ پورا اسی طریقے سے نماز میں ہاتھ کیوں بندوائے گئے کہا ایک رکن میں جس آدمی نے تین دفعہ ہاتھوں کو کھول دیا اس کی نماز فاسد ہو گئی امام شافی کہتے ہیں جس نے بیک وقت تین انگلیاں یوز کر لی اس کی نماز فاسد ہو گئی اگر خارش ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک انگلی سے کر لینی چاہیے لیکن چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ جس بندے نے ایک رکن میں تین دفعہ ہاتھ کو یوز کیا اس کی نماز فاسد ہو گئی اور ہمارا ہاتھ اپنی جگہ پہ واپس آتا ہی نہیں آئے گا تو تیسری دوسری شروع ہوگی نہیں وہ پہلی دفعہ اٹھتا ہے ان کی کہ پہلی نگاہ آف ہے دوسری پہ حساب ہوگا کا پہلی واپس آئے گی تو دوسری بنے گی مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کیوں بندوائے گئے آپ کو جب اٹینشن کرتے ہیں آرمی کے اندر تو اگر آپ مکھی آ کے پسینہ ہے اور آپ خارج کر رہے ساتھ تو اٹینشن کرنے کا مطلب کیا ہوا تھا وہ حوالدار جو سامنے کھڑا ہے دمبا بنا دیتا ہے مار مار کرنل خان محمد نے یہی تو لکھا کرنل محمد خانے کہا کہ جب وہ رنگ روٹی کر رہے تھے اور اٹینشن کیا ہوا ہے اور جناب وہ مکھی آ رہی ہے اور پورے چہرے پر تواب کر رہی ہے کبھی نام ہے کبھی آنکھوں میں اسے بھی پتا چلا ہے کہ بھائی یہ صاحب جو ان کو جس وقت رسٹرکشن لگی ہوئی ہے بڑی سخت کہہ رہے اس وقت سب سے بڑی عیاشی جو سوچی جا سکتی تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ ختم ہوگی ڈسمس ہوگی پریڈ تو میں جا جی کے جی بھر کے خارج کروں جیسے قدرت اللہ چھاپ گیا تھا میں نے سوچا کہ کسی سے کا چوکیدار دار بنوں گا موج جو مرضی ہے فلم دیکھو تو پابندی اسی لیے تو لگائی گئی تھی ہاتھ بندوائے کیوں گئے تھے اپنی مرضی سے باندھے ہیں تو اپنی مرضی سے کھول لو اگر کسی کی مرضی سے باندھیں تو دیکھو وہ کہاں کھولنے کا حکم دیتا ہے وہاں کھولو روزے کی ٹائمنگ اپنی مرضی سے متعین کی یا کسی نے کی اگر روزے میں یہ چھوٹ نہیں کہ جب تمہیں پیاس لگے تو پی لینا تو پھر تمہیں یہ کہاں سے اجازت مل گی کہ جب تمہیں خارج ہو تو ہاتھ کھول دینا بھان کے رکھو انتہائی دبانے کی کوشش کرو انتہائی ضرورت پر کھولو اور ایک انگلی یوز کر لو اس جی لیے کہ احتیاط اس میں ہے احتیاط کا تقاضا اس میں تو یہ کیا یہ ریہرسل ہے یہ بدن کی حرکات پر تمہارا کنٹرول ہونا چاہیے حکم تمہیں ملتا ہے انچارج تم ہو سرکولر تمہارے نام آیا ہے یہ تو اسٹاف آ آزاؤ جوارے جو ہیں انسان کے یہ سٹاف ہے جس سے اس نے کام لینا ہے نے اسی لیے اللہ تعالی نے اس سٹاف کو تمہارے ماتحت کر دیا فرمایا اس کی تابیداری کرو شررن او خیرہ تمہیں خیر میں یوز کرے یا شر میں یوز کرے تم اس کی تابےداری کرو میں نے اسے تمہارا انچارج بنایا لیکن جب رب کے سامنے یہ جائے گا آپ دیکھیں کوئی بھی انچارج ہے کوئی حوالدار ہے کوئی نائک ہے کوئی صوبے دار ہے جب اپنے نیچے کو کوئی بات کہتا ہے تو اسے ماننی پڑتی ہے بعد میں وہ کمپلینٹ جو ہے وہ کٹ آپ کر سکتے کمپنی کمانڈر کے پاس اور فلان کے پاس کے جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے لیکن اس وقت وہ ان کا سائٹ انچارج ہے اور انہیں اس کی بات ماننی ہے یہ ڈسپلن کا تقاضا ہے اس نے آڈر غلط دیا ہے صحیح یہ اوپر وہ کہتا ہے فلم دیکھنی ہے آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ٹھیک ہے دیکھو سرکار شراب نہیں ہے دیوتر, میں چلنا ٹانگیں ٹانگے چل رہی ہے چلو لیکن جب رب کے سامنے جاؤ گے وہ جو انچارج ہے سب کا فرمایا آج سب کی ملکیت ختم ہو گئی ہے آج سب کا استحقاق ختم ہو گیا ہے آج سب کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے تمہاری اپنے اعزا پر جو حکمرانی تمہیں دی گئی تھی فار د ٹائم بینگ دیکھ دادا فرمائے گا لیمان الملک اليوم کسی کی کسی پر کوئی بات شاید نہیں رہے للہ ہل واحد القاع جب ملک ہو یاؤ للہ اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا تو جب انسان کے عذاب کمپلین پٹ اپ کریں گے اللہ اس نے ہمیں وہاں بھی یوز کیا پھر یہ وہاں بھی یوز کیا پھر یہ بھی کرتا رہا یہ بھی کرتا رہا پھر یہ بھی کرتا رہا حت شاہدہ جلود ہوں جلود عملی تم علین کالو انت کا نبا کا تو انسان کی آنکھیں زبان کان جلد ہاتھ پاؤں تو کلونا جن کی آواز تو خود بھی سنے وکال جلود ہے انسان اپنی جلد سے کہے گا نیما شہید تم آلینا تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی مسلم شریف کی حدیث ہے کن انا دل اور تمہارا خانہ خراب میں تمہارے لیے تو یہ ساری کرتا و ہوں جال بچھاتا رہا جلد سے کہے گا تمہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے تو میں نے ایسی رشوت میں لیا تھا لینا شاہی تمہارا لینا کالو انتہ الله نل اللہ کا کل شاہی سرکار آج اس اللہ نے ہمیں بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بلوا دیا ہر چیز کو نطق عطا کر دیا ہے تو یہ انسان کا طاق ہے حکم ملتا ہے تو کس کو ملتا ہے یا ائو اللہ زینا انسان کی روح اس کی مخاطب اس نے کنٹرول کرنا ہے اس نے حکمرانی کرنی شیطان اس بدن کے سامنے رکھتا ہے اس کے تقاضے جو اس کو پسند ہیں ان تقاضوں کی بدولت وہ انسان کو جو سواری ہے اس روح بھٹکا کے لے جاتا اگر انسان اس پر کنٹرول کرنا سیکھے رمضان میں یہی ریحرسل کروائی جاتی ہے نماز میں یہی ریہرسل کروائی جاتی ہے بات نہیں کرنی زبان پر لگ گئی ریسٹرکشن چل کے نہیں جانا پاؤں پہ لگ گئی ہاتھ نہیں لانا ہاتھ پہ لگ گئی پانچ وقت آ کے ہاتھوں پر بھی اللہ کے حکم کو ثابت کرتے ہو زبان پر بھی اللہ تعالی کے حکم کی حکمرانی کو ثابت کرتے ہو پاؤں پر بھی اللہ کی حکمرانی کو ثابت کرتے ہو کپڑوں پر بھی اللہ کی حکمرانی کو ثابت کرتے ہو پھر باہر نکل کے پھر دوسرا کام کرنا شروع کیوں کیوں کیوں کرتے اور یہ کب تک چلتا رہے یہ کوئی الگ چیز نہیں یہ اسی لیے کورسز جتنے بھی کروائے جاتے ہیں اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ جب فیلڈ میں تم جاؤ تو اس طریقے سے ڈیل کرو نئے نئے جہاز آتے ہیں تو جتنے بھی ان کا ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے اس کو وہ بھیج دیتے ہیں اس ملک میں جہاں سے وہ جہاز بلوائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو سکھائیں کہ کس طرح ان جہازوں کو ڈیل کرنا اور کس طرح ان کے مرمت کرنی اور کس طریقے سے اگر وہ صاحب وہاں تو صاحب کو ٹھیک کرے اور یہاں ادھر کی نلکی ادھر لگا دے ادھر کا اسکرو لگا دے تو بات بن جائے گی کورس کروانے کا فائدہ کیا ہو اگر رمضان میں تو تمہیں محرمات کا خیال ہے لیکن رمضان کے بعد کوئی خیال نہیں ہے تو پھر یہ پورا جو کورس کیا تو نے اس سے کیا حاصل ہوا ہے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزہ دار وہ جن سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں مل ڈائٹنگ ہو جاتی ہے بدن دو چار کلو کام ہو جاتا ہو اور بہت سارے راتوں کے قیام کرنے والے ہو جنہیں سوائے رات جگہ کے کچھ نہیں ملتا اس کی وجہ کیا وجہ فیلڈ کے اندر میدان کے اندر وہ چیز اس کو استعمال نہیں کرتا تو شیطان انسان کے سامنے تقاضوں کو رکھتا ہے بدنی تقاضوں کو چارے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالی کمان دیتا ہے روح کو وکل نیلونی میں نہ بسا ایمان والوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا اب اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو کیوں نہیں کہا کہ جھکو اصول یہ ہے کہ برائے راست کلی کو آڈر کوئی نہیں دیتا مینیجر دے گا تو انجینئر کو کہے گا انجینئر نیچے سپروائزر کو کہے گا سپروائزر فورمین کو کہے گا فورمین کہے گا کلّی سے یہ ادھر سے ادھر کر دو یہاں کڈڑا مار دو یہاں ادھر کر مینیجر آ کے نہیں کہ اصول کے خلاف اسے اپنے سے نیچے جو شخص ہے اس کو کہنا ہے پراپر چینل ورنہ اللہ تعالیٰ اگر آنکھوں کو کہہ دیتا جھک جاؤ تو کسی مائی کے لال کی ہمت تھی کہ آنکھ اٹھا لیتا آنکھیں مٹائی دیتا بہت سارے لوگ اتنی اتنی موٹی آنکھیں دیکھو تو پتہ نہیں چلتا لیکن اندر روشنی کوئی نہیں اگر اللہ تعالیٰ انسان کے پاؤں کو حکم دیتا کہ برائی کی طرف نہیں جانا برائی راست اس کو حکم دیتا بڑے بڑے جوان چھ فٹ کے جوان پڑے ہوئے لم لیٹ حرکت ہی نہیں کر رہی تم ہر بندے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا نہیں اس نے وہ جو انچارج ہے اس کو کہا ہے تم جھکاؤ کل لمنی نبسارے اور کل مومنات نمبسارے خلیفہ تم ہو ملکہ کا جو آڈر آتا تھا وہ کسی تھانے دار کو نہیں آتا تھا ڈی ایس پی کو نہیں آتا تھا وہ بائی کو آتا تھا. بائی نیچے ڈیل کرتا نیابت تمہیں ملی ہے انی جائل ان خلیفہ نائب تم وہ آرڈر تمہیں آیا الگ بات ہے ہم اپنے مقام پر نہ رہیں نیچے گر جائیں سے لیکن کتنی بڑی بات ہے اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیپلی سوچے کہ اللہ نے ہمیں کیا مقام ادا کیا ہم بند کیا گئے کتنی بڑی بات ہے کہ حکم اللہ کا ہو میرے ذریعے منوایا جا رہا میری بیوی سے میرے بچوں سے میرے گھر میں میری آنکھوں پر میرے پاؤں پر کھانا میں نے کھانا ہے اور اس کی لسٹ کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ ان کے جب ڈنر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اعزاز میں تو ایک لسٹ ہوتی ہے جو پاس ہوتی ہے کہ یہ یہ, یہ, یہ چیز اور اسی کے لیے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے جس کی کسی کو کوئی پرواہ ہوتی ہے جس کی پرواہ نہیں ہوتی کھائے نہ کھائے جس بچے سے پیار ہوتا ہے اسی کے بارے میں ماں پوچھتی فلانے روٹی کھا لی فلاں کھانا کھا ہے فلانے دودھ پی لیا تم اتنے اہم ہستی ہو کہ پروردگار تمہارے لیے خود مینوں ترتیب دیتا ہے یہ, یہ یہ یہ چیزیں کھاؤ یہ یہ, یہ, یہ چیزیں مت کھاؤ اتنی بڑی بات ہے آسمان سے تیرا مینو نازل ہوتا ہے تو پھر بھی کھانا خراب اقبال نے یہی تو رونا رویا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراگے زندگی اب بیٹھ کے غور کر تو تیرا مقام کیا ہے کون ہے اس زمین پر تو کیا ہے غور کر آنکھیں بند کر دیکھ اپنے دوب. اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اور میرا خیال نہیں اپنا تو خیال کر تو یہ اس لیے کہ بندے کا کنٹرول کابو کرے شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا کبھی وہاں سراب ترتیب دیتا ہے یہ سارے سراب ہیں ولہذی نا کا فروال ہوں کا شراب بے کی بہت زمانہ جا لم یا جد و شاہ جا وا حساب اللہ سر حساب جو اللہ کی ناپرمانی کرنے والے ان کے امال اس طرح ہیں جس طرح سراب صحرا میں یا بہت زمانا پیاسا اس کو پانی سمجھتا اور اس کے پیچھے چل پڑتا آپ گاڑی پہ جا رہے ہوں اور سڑک پہ آگے دو فر لانگ آگے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی پتہ چلتا آگے سمندر ہے. وہاں پہنچتے ہیں تو پانی دو فر لانگ آگے اور چلا جاتا ہے حج سے آپ آ رہے ہوں تو رائٹ لیفٹ میں صحرا میں آپ کو پانی نظر آتا ہے اور باقاعدہ اس کے اندر گاڑیوں کے اکثر نظر آتے ہیں درختوں کے اکثر نظر آتے ہیں جیسے پانی میں نظر آتا پندرہ پانی ہماری گاڑی میں تو لڑائی ہو گئی. یہ کہتا تھا پانی ہے لڑائی ہو گئی پھر بس روکی کی پھر ان کو بھیج کے در تجربہ کروایا تب جا کے آگے باتیں مارا ماری ہو گئی آدمی اس کے پیچھا چل پڑتا ہے وہاں وہ جاتا ہے شیطان اس کو اٹھا کے تھوڑا اور آگے رکھ دے جیسے بچے کی جان چڑانی آپ نے اس کی ڈائیورٹ کرنا اس کی توجہ کو تو کسی چیز کی طرف ہلا کے اس طرف رکھ دیتے ہیں ادھر جاتا ہے اس کو اٹھا کے اور آگے رکھ دے بچہ کے پیچھے چلتا رہتا. یہ تیسلی بچپنا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان تو تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے تمہیں چھنکنے دکھا دکھا کے بگا بگا کے مارتا تو جو کسی نے کہا کہ یہ دیکھا ہے کہ تفلی کی بیماری نہیں جاتی یعنی یہ بچپنا ہے بیماری اگر آدمی کے اندر آج خاص عمر میں جا کے یہ مرے نہ ساٹھ سال کا آدمی بچہ ہو پچاس سال کا بھی بچوں والی حرکتیں کرے تو یہ ایک بیماری ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ دیکھیں یہ شٹل بھیجتے ہیں جو اس کے نیچے بوسٹر ہوتے ہیں جو اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں ایک خاص حد پہ جا کے وہ جو پہلی منزل ہوتی ہے ایک بوسٹر گر جاتا اگلا کام کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اگلے کو فائر کر کے پچھلے کو گرا دیتا ہے اس پہ جا کے دوسرے نے بھی گر جانا تیسرا اس کو سپیس میں دھکا دے دیتا ہے اگر وہ الگ نہ ہو پہلے والا تو دوسرے والا فائر نہیں ہوگا دوسرے والا نہیں چلے گا نتیجہ تن کیا ہوگا شکل برباد ہوتے اگر ایک خاص عمر تک لے جا کے بچپنا الگ نہ ہو جوانی شروع نہ ہو جائے بندے کی وہ بندہ اب نارمل ہوتا ہے نارمل نہیں اور خاص عمر پہ جا کے یہ جوانی الگ ہو جانی چاہیے میچیورٹی آ جانی چاہیے بندے کی حتہ ایجا بالا گاہ اشودھا ہوا بالاگار بھائی نسانا چالیس سال وہ ہے جو انسان کو دھکا دے کے جنت میں پہنچا دے چالیس سال کے بعد بندے کو اگلی بھی گہرائی نظر آنا شروع ہو جاتی داڑی میں بال سفید آنا شروع ہو جاتے مجھے سے فرمایا اٹھ فریدا ستیا تیری داڑی آ گیا بھور داڑی بھوری ہو گئی نا اٹھ فریدا ستیا تیری داڑی آ گیا بور آگا نیڑے آ گیا تو پچھلا رہ گیا دور داڑی جب بھوری ہو جاتی تو اگلی منڈل سامنے نظر آنا شروع ہو جائے وہ نار کے بغا بھی نظر آ رہی ہوتی تو یہ بچپنا اراغ ہو جانا چاہیے لیکن کہتے ہیں کہ یہ دیکھا ہے کہ تفلی کی بیماری نہیں جاتی بڑھاپے تک کھلونوں کی خریداری نہیں جاتی یعنی بندہ بڑھاپے تک کھلونے ہی خریدتا رہتا ہے پہلے چھوٹی سی کار لیتا ہے ایک روپے والی دو روپے والی جب بھی سپر مارکیٹ میں جاتا ابو کار لینے اچھا پھر جون جون بڑا ہوا پھر دوسری وہ بیٹری والی کار آ گئی وہ اور پھر جب اور بڑا ہوا تو پھر دو چار میٹر لمبی کار آ گئی کیا کھلونے ہی پہلے پاور آ کے مٹی میں گھر بناتا ہے پھر جناب علی وہ تھوڑا سے بڑی حویلی بن جاتی ہے پھر وہ پلازہ بن جاتا ہے ڈبل سٹوری بن جاتی ہے یہ کیا ہے یہ سارے سارے نے کھیل کے چلے جانا ہے تو شیتان کیا کرتا ہے ایک باغ لگا دیتا ہے بندہ سوچا بس اتنی دکانیں بن گئیں اتنا فلاں گیا اب تو میری زندگی وہ زندگی ہے کہاں اب یعنی جب زندگی کا سامان تیار ہوا تو زندگی مک گئی یہی بات جب آدمی ریٹائرڈ ہو کے گریجویٹ لے کے جناب میں وہ مکان بنا دوں گا اوپر والا پورشن کرایہ پہ دے دوں گا نیچے والے میں رہوں گا یہ نیچے والا کرائے پہ دے دوں گا اوپر والا رہوں گا اتنی دکانیں کرایہ آتا رہے گا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھاؤں گا وہ ٹانگیں ختم ہو جائیں بکسے میں بند پکا کر کے بھیج دیتے کیا؟ یا یہ مک جائے گا یا وہ مک جائے گا وہ فراق فراق ہے کہ نہیں ہے تو یہ سراب تھا نا جو شیطان نے دکھایا تھا کبھی اس کے دل میں یہ آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں تک نہ پہنچاد اللہ وہ سراب نہیں سامنے آتا اس تک انسان نہیں پہنچ سکتا اللہ سامنے آ جاتا ہے اللہ تک پہنچ جاتا ہے وفا حساب تو اللہ اس کو پورا پورا حساب چکا دیتا ہے واللہ اللہ فری تو یہ سارے شیطان کے لگائے ہوئے باغ اب اس کے مقابلے میں پروردگار بھی ایک چیز بندے کے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ چیزیں بھی فانی ہیں یہ زندگی بھی فانی ہے یہاں تمہیں یہ سب کچھ مل بھی جائے جس کی لسٹ تمہیں شیطان نے بنا کے دی تو بھی تم اسے چھوڑ جاؤ یا تو ہمیشہ رہنا ہو پھر تو بات انسان شیطان کے اندر یہ تمنا پیدا کرتا ہے خلود کی آدم علیہ السلام کو اس نے کیا کہا کالا یا کا الخلد. اے آدم و حل میں تمہیں وہ پودا نہ بتاؤں کہ اگر آپ اس کو کھا لیں تو پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی موج میں رہے کبھی موت نہ آئے حل عدالو کا آلہ حجر بندے کو شیطان یہی بتاتا کہ بس یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر تو تیری موت اس سب کچھ حاصل ہو بھی جائے محال میں نے تو جانا امت کی امت تو سات سال ہے نا ایکسٹرا تو بہت کم لوگوں کو ملتا چالیس پچاس سال کا ہو گیا ہوں باقی رہ کے گیا دس سال پھر ہوگا کیا پھر جس کے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا اللہ نے فرمایا فالاتعجب كأموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها اے نبی یہ اولاد اور یہ مال کافروں کا میرے نافرمانوں کا آپ کو اس پہ تعجب نہ ہو خوش نما نہ لگے اللہ تعالی ان دونوں چیزوں کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا کس طرح جتنی بڑی اویلی ہوگی جتنا بڑا محال ہوگا مرتے ہوئے اتنی زیادہ تکلیف ہوگی پھر وہ کہتا ہے پتر ذرا مجھے سارا دے کے بٹھانا وہ حسرت سے اویلی کے اللہ کہتا اس سے پتا چل جاتا کہ آپ جدائی کا وقت آ گئے ٹھیک اولاد جتنی ہوگی اتنا ہی سمجھ لیں آپ کے کسی کی کیبل کاٹنی ہو ایک کنیکشن ہو تو آسانی سے کٹ جاتے دو چار کنیکشن ہو تو کاٹتے تکلیف زیادہ ہوگی ایک رگ کاٹنی تو ایک ہی نشتر لگے گا چار رگیں کاٹنی چار نشتر لگیں گے آٹھ رگیں کاٹنی ہیں آٹھ نشتر لگیں گے اولاد جتنی زیادہ ہوگی فلاں کو فون کرو فلاں کو بلاؤ پھر ہوش جب آئے گا فلاں آیا ہے فلاں آیا نہیں آیا کیا ہوا چھٹی نہیں ہے بچے کے اگزام ہو رہے ہیں وہ نہیں آ سکتا آدھا ہوا مر گیا کہ نہیں مر گیا کہ نہیں ٹنگا ہوا؟ یہ سب کیا ہے اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے, ان ان سے ڈیل نہ کرے تو یہ سارے عذاب بن جاتے ہیں یہ اللہ کی چیزیں سمجھ کے رہے گا تکلیف کوئی نہیں یہ اولاد کس کی ہے یہ اللہ کا مال ہے یہ مال کس کا ہے یہ میرے اللہ کا ہے سب کچھ اسی کا ہے لاہوا تو ہم آف لاہوں معاف سماوا تو ہم آف اللہ کا سمجھ کے رہے گا آسانی سے چلا جائے اپنا سمجھے گا عذاب میں مبتلا ہوگا نے کہا یہ تیرے دوست تیرے احباب تیرے اپنے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے سمجھتا کیا ہے کر کے دفن تجھے چل دیے سارے اب تو سمجھا تیرا اپنوں سے رشتہ کیا ہے اور یہ جو روتے ہیں گڑی بر کے لیے بن کر تیرے سب بھلا دیں گے تجھے ان کا تو لگتا کیا ہے اور کر کے دفن تجھے یہ تسلی بھی دیے جاتے کہ رفتہ رفتہ سب ہی آ جائیں گے ڈرتا کیا کیا طویل سفر تونے اس کفن کے لیے قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا اور ہو کہ انسان جو دولت کے خدا بن بیٹھے پوچھ سادت انہیں جاتے ہوئے ملتا کیا ہے کیا ہے یہی ہے نا پھر جا کے ڈالائیں اللہ اس کے مقابلے میں اپنی پلاننگ رکھتا ہے اگر تم مجھے دو میرے پاس محفوظ کر دو میں فلانس کی میں لگاؤں گا فلانس کی میں لگاؤں گا فلانس کی میں لگاؤں گا ایسی باغات ایسے چیزیں ایسے و الیمین یمی ما صابل فی صدر مخدود و تلف ممدود ظل ممدود و ما ان مسکوب یہ سب اور ساتھ کیا ہوگا ہمیشہ کی زندگی ہوگی یہ سب کچھ دنیا والے دے بھی دیں تو میں تو زندگی دے سکتے ہیں بڑے بڑے شیخ مرگ بڑے بڑے محلات ہوں گے محلات ہیں زندگی کوئی نہیں مائندہ کو مدد اللہ باق. تمہیں سب کچھ دے گا اور ساتھ اس کو برتنے کے لیے زندگی بھی دے گا لا الموت کو نفی المحتا یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی جہاں میں تمہیں محل دوں گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا ہوگا دنیا میں جو تم حال بنا گا اپنا اس پہ پیچھے لڑائیاں اور مقدمے ہوں گے بیٹے ماں پر کریں گے ماں بیٹوں پر کرے گی بھائی بھائی پہ کریں گے بہن بھائیوں پر کریں گی وہ تیرا نہیں تیرا وہ ہے جو میرے پاس بھیج دیا تو لہذا جو میرے پاس جمع کرا پھر وہ بچے گا زندگی بھی جو میرے لیے تم لگاؤ گے وہ ہی زندگی بچے باقی لا مو تو ولا یخیا وہ زندگی زندگی نہیں ہے وہ جہنم والی اصل زندگی وَإنَّ الدارَ تو شیطان بھی پلاننگ رکھتا ہے ساری آپ کو مل بھی جائے شیطان نے جتنے نقشے بنائے وہ سارے مل جائے یہ ساری زمین بھی مل جائے مسئلہ یہ کہ ایک آدمی کے سامنے آپ دس کھانے رکھ دیں آدمی کے پیٹ میں کھانے کی حاجت کوئی نہیں ہے پیٹ بھرا ہوا کیا کرے گا آپ ان کھانوں کو کیا کرے گا آپ کچھ تیرے تجھے مل گیا ہے زندگی کوئی نہیں رہی زندگی موقع گئی کہیں سے مل سکتی ہے ادھار آئی ایم ایم ایم ایم والوں سے زیادہ ریٹ پر مل جائے گی لہٰذا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھو عائشہ جو رب کے پاس چلا گیا وہ بچ گیا جو یہاں رہ گیا وہ ختم ہو گیا تو شیطان کی پلاننگ کے مقابلے اللہ کی پلاننگ تمہارے سامنے یہ میری پلاننگ ہے جیسے وہ کوپریٹو سوسائٹی والوں نے لیا بیوا سے اور پینشنر حضرات سے کہ جی جمع کراؤ پھر اتنے لاکھ اور اتنے لاکھ ملا ہی کوئی نہیں شیطان تو وہ کوپریٹو سوسائٹی والے اللہ کی پلاننگ یا آئیس ہو اند اللہ حقنگ اللہ کی پلاننگ سچی ہے حق کا مطلب کیا ہے جو با فل واقع ہونے والی ہے حق جو فل واقع ہونے والی باطل کیا ہے تو وجود کوئی نہیں وعد اللہ حقن فلا گرانہ کو ملحیات دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ولا یا غرنہ کو اور نہ تمہیں اللہ کے بارے میں وہ دھوکہ باز کوئی دھوکہ دے انیتان اللہ کم ادو بن فتہ عدوا ادو تمہارا دشمن ہے پلیز اسے دشمن کی طرح سمجھو فتح خیزو اسے دشمن کی طرح لو سجن کہاں سے سمجھ لیا تم نے تمہاری خاطر میں نے دشمنی ڈالی سجدہ تمہیں کرنے سے انکار کیا تھا مجھے کرنے سے نہیں کیا مجھے تو چپے چپے بے کیا تھے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہمارے لیے اللہ اس کو اپنا دشمن قرار دے اور ہم ہی اس کے بازو میں بازو ڈال کے وہ چلے تو وہ تانا دے گا اللہ کو کہ نہیں دے گا لہٰذا اس کی پلاننگ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پلاننگ رکھتا ہے کوئی ہوا میں منصوبے نہیں ہے وہ اور وہ اسی لیے بیان کرتا کہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ کہ جی شیتان نے ہمارے سامنے بڑی لمبی پلاننگ رکھی تھی ہم بٹر کے اللہ کہہ کہ میں نے بھی دو رکھی تھی میں نے بھی تم سے یہ کہا تھا تم نے اس کی مانی میری نہیں مانی فسٹ تم لی شیتان نے یہی کہا تم نے میری پلاننگ مان لی اس کو تم نے میرے بنائے ہوئے پلاٹ خرید اللہ کے دیے وہ پلاٹ نہیں خریدے میرے تو میرے فراڈ تھے تو شیطان ہمارے ان بدنی تقاضوں کو یوز کرتا ہے گھر بنانا ہے ضرورت ہمیں بنانا چڑیا بھی بناتی ہے لیکن ضرورت گول نہ بن جائے آئیڈیل نہ بن جائے ضرورت ضرورت رہے زندگی اسی کے گرد نہ گھومنا شروع ہو جائے نہیں منزل کھوٹی نہیں کرنی ہے. گھر بنانے میں بھی اللہ کا حکم پورا کرنا اولاد پالنے میں بھی ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا اللہ نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دا دی پانچ سات چار جو بھی بچے ہیں یہ میرے ذمہ اللہ نے لگائے ہیں کتنے دیے اللہ نے دی کیوں دیے ان کو پالو ان کی تربیت کرو میں اللہ کی ذمہ داری ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں الگ بات ہے کہ جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہو اس سے پیار بھی ہو جاتا ہے پیار اسی لیے ڈال دیں اپنے بچے کے ساتھ چونکہ پیار ہوتا ہے اس کو پالنے کا اتنا اجر نہیں کسی کے بچے کو پالنا کسی یتیم کو پالنا چونکہ اس سے آپ کا پیار نہیں یہاں شراکت ہو گئی ہے اللہ کا حکم پلس اولاد کی محبت شریکہ ہو گیا نا کافر بھی بچے پالتا ہے عیسائی بھی پالتا ہے ہندو بھی پالتا ہے یہودی بھی پالتا ہے بچے بھی سارے پال رہے ہیں کیونکہ وہ پیار کی وجہ سے پالتے اس کے نتیجے میں اولاد جب کھانا کھا رہی ہو سامنے تو آدمی کو بسات محسوس ہوتا ہے اسے خود بھی بھوک لگ گیا اولاد اگر بیمار ہو بخار چڑھے ہو بچے کو کھانا نہیں کھا رہا تو اپنے اندر آدمی کھانا کھاتا تو ہے ضرورت ہے اب وہ لیکن وہ کیا کہتا ہیں کھانا کہ نہیں کھایا میں نے زہر کھایا جو کھایا ہے وہ یہاں اٹکا ہوا یہی کہتا ہے اگر یتیم کو پالو گے تو کیا فرمایا آن حضور صلی اللہ علیہ فرمایا انا و کا فی التیم نے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں ملے ہوئے ہوں اس کی جنت اور میری جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان یم سہ الیتیم جس کسی نے یہ ضروری نہیں کہ جی میں تو اپنے ہینڈ ٹو ماؤتھ کو میرے بچے نہیں پلتے تو میں یتیم کی کفالت کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یم سہ مسا کرنا علی راسل الیتیم جس نے کسی یتیم کے سر پر لام یم سہا اللہ اللہ کے لیے ہاتھ پیرا کچھ نہیں آپ اس کے ہاتھ بیٹا کیا حال ہے ہو پڑھتے ہو کیسا ہے اسکول کیسا ہے جاتے ہو نہیں جاتے اسکول کتنے بجے لگتا ہے بچے نے صرف روٹی نہیں کھوئی بچے نے پیار بھی کھویا ہے تو اگر جس کے پاس اس کی روٹی کا بندوبست ہے وہ روٹی کا کھانے کا کپڑے کا بندوبست کر دیتا ہے جو صرف پیار دے سکتا ہے وہ اس کو پیار دے دے مان یم سا راخلیم لائم سا بالا بےکل شہر خطنات اس یتیم کے ہر بال کے بدلے میں اس کی نیک لکھی جاتی پہ جتنی جگہ ہاتھ پھیرا اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی دفعہ نہیں پھیرے آدمی پیار سے تیرتا رہے زیادہ بال نیچے آئیں بیٹا کیا حال ہے اور سناؤ بچہ فیل کرے کہ کسی کو اس سے پیار ہے عداوت پیدا نہ ہو محلے والوں سے کہ میں مروں یا جیوں ہوں ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے لہذا کل وہ جوان ہوگا تو کہے گا یہ جو سات والا چودھری ہے نا اس کا ڈاکہ ڈالنا تو یہ کیوں ہے اس لیے کہ وہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہو یہاں پیار بھی جمع ہے اس کے ساتھ تو شیطان کے نقصوں کے مقابلے میں پروردگار نے پوری پوری سور سور رحمان کیا ہے والمان خوفا والمان خوف مقام رب جناطان پھر زواتا افنان سیما آئنان خطان پوری لسٹ لگی ہوئی کیا ہے یہ تیوگے تم چیتان نے جو وعدے کیے پتہ نہیں پورے ہوں گے لیکن وہاں تو ہم نے جانا ہے زندگی بھی پانی ہے ہمیشہ ہمیش کی زندگی بھی ہے تو اس کے لیے رب کی پلاننگ اگر بندہ اس کو مانتا ہے ایمان کا قرآن پر تو پھر تو وہاں انویسٹ ہونا چاہیے اس زندگی کی تیاری ہونی چاہیے یہ پیچھے رہ کتنی گئی جو بھی پیدا ہوگا جتنی امنگ ہمارے اندر تھی نا کمانے کی اتنی اولاد کے اندر بھی ہے جب ان کا ٹائم آئے گا تو وہ ہم سے زیادہ وہ ٹائم لگا کے کما لیں گے اپنا جتنا ہم نے کما لیا نا ہمارے باپ کچے مکان میں رہتے تھے ہم نے پکے بنا لیے وہ گدی پہ گجرہان تاریخ بھگتنے جاتے تھے ہم ماشاء کیری سکی پہ جاتے ہیں یہ کس نے کمائی کی ہم نے کمائی خود تو ہماری اولاد بھی کما لے گی اللہ نے ایک منہ دو ہاتھ سن بھی ہے مسئلہ یہ بن گیا کہ ہم نے اولاد کا بھی اپنے ذمہ لے لیا کہ میرا بھی اور اس کا بھی اور اس کی اولاد کا بھی میں نے یہ کٹھا کر وہاں گے تو اپنی فکر کر اللہ کی پلاننگ پہ ایمان مان لا اگر کلما پڑا پورا سورہ واقعہ میں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا نحنو خلق نہ کم تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم ہماری بات کو سچا کیوں نہیں مانتے سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی سچا نہیں نہ مانتے اسی لیے بیچ دیتے ہیں نا جنت کو ذرا ذرا سی چیز کے بس دوگلا کل آپ نے سنا سزا سنا دیو سو بچوں کے قاتل کو عدالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چرواہے کو کچھ لوگ نو آدمی آئے تھے کسی بیماری کی شکایت لے کر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ اور انتوں کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب پیو یہ تمہاری بیماری کا علاج ہے اس لیے کہ کوئی الٹرنیٹ دوا اس وقت موجود نہیں وہ پیتے رہے ٹھیک ہو گئے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہا تھا اس کو انہوں نے زبان میں کیل ٹھونک دی اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی آ, اس کے کان بھی کاٹ ڈالے پتھروں سے اس کا سر بھی کچل دیا چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ آدمیوں پر مشتمل ایک گئے بیان جو انہوں نے کیا اسی اسی طرح کرنے کے بعد اسی طرح ان کا سر کچل کے جس طرح وہ اس کو گرم پہاڑی پر ڈال کے گئے تھے مرنے کے لیے اسی طرح اسی گرم پہاڑی پر ان کو بھی ڈال دیا اس نے کہا کہ یہ قاتل کو بھی اسی طرح سے گلا گونٹ کے جس طرح وہ بچوں کو پہلے گلا گونٹ کے مارتا تھا پھر ان کے ٹکڑے کرتا تھا تیزاب کے ڈر میں ڈالتا تھا کہ جی مینار پاکستان پہ لے جائیں ماں باپ آئیں بچوں کے دیکھیں ان کے سامنے گلا گونٹا جائے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال دیا تھا. اس کے لیے حوالہ اس نے کساس کا دیا اسلام کا دیا